Um, and go صلي وسلم اللهم امتد بالله صدق الله مولانا لعظيم وصلى رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سن مسلمان پائیو السلام علیکم ہم دو سنا گرو خط ملبیا علیہ تحریت و صنا تو بعد آج جانا فریاد ہے حالت کائنات جلا و الادی بار گاہد کسپنا اندر بندہ ناچیز دل گڑ دماغ زبان نگاہ نو خطا تو معقول فرماوے نفس اور شیطان کتنے تو دائن پناہ کا فرماوے ریزان گرانی سابقہ موضوع تسلسل جاری یعنی علامہ اقبال رحم اللہ کا شکوہ اور جواب شکوہ جواب شکوا سے تشریح کر رہا جتھوں آج شروع کرنا ہے پچھلے جو میں اتنے سی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ جی زبان مبارک پہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے شکوے کا جو جواب دے رہے ارشاد ہے کہ تم ہو آپس میں رب لاک ہو آپس میں رحیم تم ختا تارو ختا و خطار کہ اے مسلمانوں اے جدید مسلمانوں تمہارا تے سابق مسلمانوں کی کلر تک ویکو اور وہاں دیا ایک دجے نال اگ بن کے رو ایک دجے ویخ نہیں سکتے رہا پرہا نال نہیں بے کے کھا سکتا تو ایک دو آپس جھ غزبناک ہو کریں گے اور حضور دے یار جڑے سان اور میرے صحابہ صحاب کا مسلمان جڑے سان وہ آپس دے اندر مہربان ہو کریں یعنی گویا ہونا دی اے صفت شدہو علا الکفار رحمہو بینہوں وہ آپس جھ مہربان ہوں گے تو ساں آپس جھ مہربان دی بجائے آپس جھ ایک دوجہ نال جناب دشمنی رکھی بیر پائی بیٹھی تندر من مارن والی گل ہی نہیں آ سکی تسان دنیا کے تالب ہو کے ایک دوجہ نو دکھ پہنچا دی کوشش کر رہے ہو اور انہاں دی کوشش ہوندی سی مینو دکھ پہنچ جائے اگلے برا نو سکھ پہنچ جائے تو پھر کی نسبت ہے انہاں لوگوں کے نام اللہ تعالی نے ایمان والوں دی صفت بیان فرمائی حضلت نالل مو منی مومنہ دے اگے نیاز مند ہند مومن مومن دی خدمت دا ہے مومن مومن کا نیازمند ہوں آج جی ورتدا اس اگے آکڑا نہیں عزت نالل کافرینا مومن آکڑ کا تے کافر آ گیا ہے مومن کی شان ہے یاد رکھنا دو صفتہ مومنیں ضرور ہوں نے کافر اگ آکڑ اور مومنا پاو جنہیں مرضی شانا بندہ ہوگا وہ نیو تو نیواں بندہ بھی آ جائے گا نیاز مندی ورتے گا کیس واستے کیوں مومن اگے جی نیاز مندی پیا وہ حقیقت مومن اگے نہیں حقیقت مومن پیدا کرے خدا دے اگ کیونکہ خدا ترما ہے کے رہو میرے ایمان والوں نو جنہوں اور مومن جیڑا ہے ابلت نال کے رہن دا مومن ہاں جی کافراں اگ آکڑ رہتا ہے اور مومنا اگ نیاز مند رہی دے شتانا تکبر کرنا یہ عبادت بن عبادت بن ہے ہر تھاں تے اتنے نیواں نہیں رہنا چاہیدہ کسی جگہ تے آکڑنا چاہیے کسی تھان تیوا رہنا چاہیے ہاں ہر تھا تھانکن والی نہیں ہوں نہ ہر تھا آکڑ والی ہوں جی جہی تھان آکڑ والی وہ ہے جدو باطل مقابلے دے اندر ہوئے فولاد ہے مومن پھر لویا بن جاؤ پھر آکڑ جاؤ جے آکڑے جدو سامنے حق آ جائے پھر موم بن جاؤ پھر فرج بن جاؤ جی کیڑی ہوں جدو باطل سامنے آوے ہاتھی بن کے بکھا دیو شیر بن کے بکھا دو جدو حق سامنے آ جائے پھر چی بن جاؤ جنا حق ہک اگے چکو گے مولا اُن بلندی اتا فرما اور لگے لگ کا گے مولا تو انو انی شان عطا فرمائے گا صحابہ کرام دے اندر دوفت سن کافر اگے آکڑ کے رہندے سن بلکہ کافراں مقابلے میں تے صحابہ کرام رجز رجز نے رجز پڑھنا رجز آخری نے ہاں جی اپنے تکبر تے غرور بھرے لفظ دشمن دے سامنے شیر پڑھنا گل کرنی دعوی کرنا کہ میں ای کر دیاں گا تو میں نہیں جاننا میں کی اس طرح دے شیر پڑھ دے سن صحابہ رج آخیا جا تین پتہ حضرت مولا علی جدو مرحب کے مقابلے میں آئے نے آ نے فرمایا تین پتہ میں چاڑیاں کا شیر آ میں چیر کے رکھ دینا وا معلوم ہوا کافران دے اگے آکڑ کے رہنا یہ سنت صاحب اور عبادت خدا بندی عبادت خدا ہے متکبر تک بئیمان جہاں شیتان بنتا ہے دی شیطان نہیں توڑو اللہ نو پسند توڑ مگر آپس مہربان ہو جا ہے وہی مولا علی مشکل کچھ آ حضرت بلال ہبشی اگے بیٹھے دے کھلوندے سن جے جی کوئی غلام ہے اور حضرت بلال انہیں سن جی میں کو نوکر تے غلام ہے اور کافر بن جاندے سن اسی واسطے اقبال فرما اُس کے تے جناب شاید کون کو, نہیں ہوندے کو. پر آکڑ آکڑ کے پا پائے گا تیس آپس میں بہت آکڑ کے ایک دوجے نورو پٹ پٹ بہتے جی تے پاٹا پاٹا دے دے. تے جدو غیر آ جان کا فر تو پوشل تیری اخہ ہو جاتی ہے پھر جناب لمکا چڑنا ہے سلوٹ مارنا لگ پینا کہ تو, تو مسلمان ہے جتھے جکبر کرنا سی نیاز کرنا ہے پیا نیاز کرنی وڈیائی کرنا ہے پیا تین ان نسبت نہیں لہذا تناب کفر والی سفتان چنگیا بیٹھا ہے وہ ایمان والی سفت رنگے ہوئے سر ہے جی تم ہو آپس میں کا ڈبل میں رہی اے اللہ خدا دی قسم قران دی تفسیر ہے فرمان اقبال قران دی تفسیر ہے تمو آپس میں غضب نات وہ آپسی مریم تم خطا کارو خطا بھی وہ خطا بو شکریب توسی گناہ گناہ کر دے جے او گناوا تو بچ دے سان توسی لوکاں دے گناہ اٹھا دے جے دے ذائب بالخصوص مولوی آندے مولوی کو جاوے اخبار چھاپ دین جے ہی مولویاں کو برائی ہو جاوے کسی داڑی والے برا کم ہو جاوے اخبار کٹ دین جے تم خطا و خطا بیم و خطا پوشو کریم اپنا فرق ویکو تص خطہ او خطا پوش تسی خطا غلطیاں تے نگاہ رکھنی ہوں جناب نہیں ویکد جنجی ستر سالار ہو سامنے آ جائے چوکوں نالیل سٹ دے جے. ستر سال دیا کجری نو جناب رمضان دہی چ مر جائے تنتی بنا کلے آدھے جے فیصلے سارے تڈے پیو دے نا جی مرضی جنو جنتی چا بنا جے جنو جہانوی چا بنا دے جے وہ خطا کار تم خطا کارو خطا بھی وہ خطا پوشو چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے کل سلیم آ چاہتے سارے جے بلندیاں سن انزمت شانہ انسان بھی آسمان دیا کھتی کی مطلب سڈا مقام اچا ہو جائے جی بلال ہبشی مقام اچا ہوا ہے مگر یاد رکھو چیر نہیں ہو سکتا جنہ چیر ان پاکوں والا دل نہیں پیدا کرو گے ای رتبے تے مقام نہیں ملتے صاحب کرام نو ندو ویخے گا قربان جا مین سراپا سراپا کردار نظر آؤ گے ہر ویلے مشقت محنت نظر آؤ خدا دی قسم کر گیا نہ جناد دی فکر سی نا جان دی فکر سی وطن دی فکر سی نہ مال دی فکر سی ہر ویلے دین دے غالب کرن دی فکر سی اصا دین نو غالب کر گے دنیا پھر اصا دم لین آئے پھر آرام نال بیٹھا ہاں جی وہ جہاں دل تسا پیدا کر لو تہنوں بھی اس کا شانہ تھا کر دیا گے پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے کل برسلیم تخت ففور بھی ان کا تھا شریر کی بھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیتی ہے بھی اقبال فرماؤں دینے فغفور دے خاکان بادشاہ دے تخت دے وارس ویوہو بن گئے سن اور جناب والا کہتے جمشید بادشاہ دے تختان دے وارس ویوہو بن گئے سن تو اٹے اندر انہ والی گل ہے کوئی نہیں پھر تسی جناب آخ دے جے سانوی اور سارا کچھ ملنا چاہیدہ ہے انہ چیر نہیں مل سکتا جنہ چیر پہو والی طاقت دے اندر پیدا نہیں ہوئے گی تو اپنے اندر بزرگ اپنے والا زور پیدا کر قوت بازو پیدا کر شمشیر پدر خائی بازو پدر یا اقبال فرما نے دوسرے مقام تے جی چاندنا میرے ہاتھ اپنے پیو والی تلوار آپ اپنا بازو پیو والا لیا اس تلوار سوال کرنا سو تصوت ہے درے کرار بے بازو والی مان والی پیدا کر سا حیدر کرار والی وہ تلوار جدی کہ جی کسی میدان چنڈی نہیں ہوئی ایسا تینوں دے چڈاں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ادر ویک جناب خود کشی سے خود کشی شی و تمہارا وہ غیورو خود دار خود کشی و تمہارا گیور خودار تم اخوت سے گرے دا اخوتار جواب دے دے اپنے آپ قتل کرنے والے خودکشی کرنا ذرا توجہ رکھنا خودکشی دو رمان رکھ دی جے دو ترہی دی خودکشی آ گل گندر تھندا لے کے اپنے آپ مار لینا اے خودکشی عام ظاہری جناب اے بھی خودکشی جی دوسری خودکشی دے دشمن کافر دے گے جانا او دی من خدا رسول کی گل کے مقابلے وچ سمجھ لو اپنے ایمان نو قتل کر کے اپنے تین نتل کر کے ہمیشہ بھی موت مر گیا ہے جدو ایمان دلت مر جائے وہ بھی بندہ مر جا ہے خدا کیمان گیرت مار بجا بد بدترین موت مرد اور جڑا جانو مر جاوے جانو تے امام حسین بھی تر گئے جانو تے سی کے اکبر بھی تر گئے مگر ایمان غیرت بچا گئے ہمیشہ واسطے زندگی پا گئے ہاں بے لیا یاد رکھنا ہر زندہ کو زندہ مت سمجھو ہر مردہ کو مردہ مت سمجھو میں نو قسم خدا دیجن والا ہی ہر زندہ زندہ نہیں ہوتا سہ زندہ کفن پوش ہوتے ہیں سہ زندہ کفن کفنا لگے پھرد نہیں جیوے جڑے ایمان غیرت تو خالی نے اور اسے واسطے قرآن فرما ہے فرمایا کافر مردہ تھا ہم نے جب اس کو ایمان بخشا تو زندہ کر دیا ہے معلوم ہوا ایمان زندگی ہے. کیے؟ دین زندگی ہے دین کیے زندگی ہے اللہ فرما میرا محبوب جیڑی گل والے تھوانوں بلا اس گل نے زندگی بخش دینی ہے کیسی زندگی جیڑی موت تو نہیں مردی ایسی زندگی جو کسی موت سے نہیں مرتی وہ زندگی نبی پاک سرکار دا دین بخش دا ہے <سؤال> قربان جاوا تو رکھ مینو قسم آدھ شریف دی جس کے قبضہ قدرت چ میری جان ہے ایسے کروڑوں مردے کفن پوش میرے رنگے پھردنے پے کاٹن کا سوٹ ان کے لیے کفن کفن بن رہا ہے اور کئی ایسے ہیں جو کفن میں رہ کر بھی قبر میں زندہ ہوتے ہیں <سؤال> کفن میں رہ کر بھی زندہ ہوتے ہیں کوئی سوٹ میں رہ کر مردہ ہوتے ہیں ایسا یہ جناب نہ سمجھی گل ہر مردہ مردہ نہیں ہوتا ہر زندہ زندہ, زندہ نہیں ہوتا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق ہو جاتا ہے جو دین کا عاشق دیوانہ بن جاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے اللہ! وہ کتنے کتنے مرتا ہے کسے موت تو خود کشیشے سے وہ تمہارا وہ غور و خودار جڑا مانا میں بیان کیا نا خودکشی کا اکبال کے شیر دیکھ موجود پیا کہ تم وہ گیو نا خود دور کہ تیرے مسلمان جہے پیو دے سن وہ گیرت مند سن کی سن خود دور اپنے آپ اپنے ہاتھ رکھنے سن کسی غیر کے ہاتھ نہیں سن دے اپنے آپ رب رسول دے حکم دے تابے رکھ دے سن کسے غیر دے حکم دے تابے نہیں سر کرتے او خوددار سن وہ گیور سن تےغیرت بنیا تے خوددار کی بجائے غیردہ غلام بن گیا ہے غیر دیکھے تیری چابی جی انگریز مروڑتا ہے تو ان مڑتا جانا ہے تو خود کشی شکار ہو گیا ہے اپنی موت آپ مر بیٹھا ہے میرے حضور دے یار ہمیشہ زندگی پا گئے سن بڑا فرق ہے تیرا پھر آدھے جی شکوا کرنے جی سانو کچھ نہیں ملیا تو کھی دیا تو انو مٹی دیا میں کہڑی شہ دیا ت تور وہ سفر کی کوئی نہیں جڑی میرے مستفا یار جاگ مسلمان جاگ اسے جگاو تو سدکے سب سو تو سدکے ہاں اقبال نے جگاو تو صدکے پر ساری نیندر تو بھی قربان جائیے ایڈی بے مان نیندر پتہ نہیں کہڑا یہو جہا نشا پی کھٹیاں جا کٹیاں گلوں پہ اترتا ایڈیاں کٹیا گلان نیبو نال نشا اتر جا پر سا نشا نہیں پیا اترتا کوئی سمجھ نہیں لگتی کہڑا لان پی نشا اڈا پی بیٹھے ہاں تو, تو آپس جی پرا نہیں بنتے غیر مسلم ہمارے بھائی ہے سکولوں دیا کتاباں جی لکھا غیر مسلم ہمارے بھائی ہے آپس جی پھر وائر سانو آپس جی پرا بننا غیر مسلمانوں پرا بنایا او سدکے جا میرے کملی والے سرکار نے سارے سرکار فرما آگے مدنی جدو حضرت مولا والی مشکل کشا دی واری آئی ارد ہزور مولا, مولا مشکل کشا رو پائے ہزور نے فرمایا روہا کیوں ارد کردے نے میں مینو کسی کا بھائی نہیں بنایا ہزور نے فرمایا میں تیرا بھائی کلوتا وا بھائی ہر سر ہر کسی تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا وہ گلستان باقی نار تصانیاں گلوں سے دعوے کرنے والے جراپا عمل کر کے وکھا سیکھو تھی آشک بنو تے زبانی تصو مومن بنو تو زبانی بنو تے زبانی بنوانی میرے جناب جیار بنوانی گلام بنوانی دعے نے عمل درد جدو آپ اگریز دے بھی کھے آؤں جی معلوم ہوا تھی سراپا کردار نہیں بنے سراپا گفتار بنے جے دنیا کا میدان اون ہی ملتا ہے جہاں سراپا کردار بن جاتا میدان نہیں مارے جانے کدی پیڑ بندہ وہ نہیں جیت سکتا جہاں جی کہ میں کر دیا گا جدو میدان آوے تو ہر پیا ہو جی جہاں بندہ میدان ہے عمل دشمن دے گے عملی طور کے اپنا کردار پیش کردے ثابت کر دیا گرا کے وکھا دینا اوہی او بندہ پیڑ جیت دوں اللہ مقبال فرما نے جب ملتا ہے تم تم سر تم پا تم ہو گفتار وہ گفتارے سرا و سرا ایک کردار والے حضور دے یار دی گل سنا دروے اونٹنیا کملی والے سرکار اونٹنیا مالے بےتول مال, مال اونٹنیا مدینے تو باہر کھلوتی سن ہی رات کا سی توجہ رکھ رات کافر پائے گا میں مفصل واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا ایک حضور دے صحابی دی گل کرنا چاہتا جڑا سراپا کردار س نے رات چارملہ کرنا چار کر دب جی اٹنیاں ساری کھو کے لئے گئے جدو کملی والے صاحب جہاں نام حضرت سلما بن اکوئے حضرت سلاما نو پتا لگا جناب تبجو فرما کہ دشمن جناب اٹنیاں لے کے ٹر و گیا ہے ہاں جی چترے تر سو تقریباً چار سو کا کافلا جی چار سو کا جتھا سورا ہزور سرکار صحابی نے پہاڑ کی دی چوٹی دیکھ لو کے مدینے کے اندر آواز دیتی لٹ پی گئی لٹ پی گئی آواز دیتی بس اے نہیں ویکیا اے مگر کوئی آئی حضور سرکار صحابی پیدل نس پیا اگے چار سو کافرے گھوڑے سوار نے اٹھنیا کھچی جانے نے پہ میرے مدنی دار کلا حضرت سلمہ اے او صحابی ہے جی کملی والے نے تر وار بت کی تیزی بی ایک ان بیعت ایکت پھر فرمایا سلمہ بیعت نہیں کرنا ہے کیتی حضور کر چکے فرمایا میری بھر کر تیسری ہزور نے فرمایا بہت نہیں کرنا ارد کی ہزور ہوں کی دجی بار فرمایا پھر کر لین وارا بیت کی مستفا ہاتھ ہاتھ دے دی برکت ایسی ہوئی حضرت سی ادا سلم اللہ خدالہ سکار خدا دی پیدل جنگ لڑتے ہوں سن یہ سواری سواری توار نہیں سنا ہوں اور ہمیشہ سواروں گیر کے سٹے ہوں س سوار تو جت جانا سی پیدل چلن والا پیچھو دوڑ پی آئے اگے کافر دوڑ دینے پیچھو کل او جناب سوار جناب تلوار دے اندرے میرے کملی والے دے یار دے سوار دے دے تیر پہ دوڑتے ہون گئے اٹھنیا نوڑائی جائے نے ادھر ہزور دا صاحب بھی گیا ہے پچھوں مل کے جناب ادھر گھوڑے دیا کھچا وڈتا ہے ادھر دشمن تھلے جگہ انہوں جہانوں میں پہنچا دیا ہے سر وٹد ہے خچان وٹد ہے گئے انہیں اوٹنیاں چڑھ دے او قوم ایٹم, بم اسلام تے لیا ایک ایٹم بنیا پیا میں بنیا ضرور مگر دا مانا اب خبردار مسلمانوں جی اسلام دا نام لیا نے تے تے ایٹم مار دیا گے ایٹم اس واسطے بنیا پیا جی مینو قسم دولا شریق دی ایٹم تے خود مسلمان جہرا مسلمان ہواسے چار سو سولہ نہیں کت نہیں, نہیں طاقت نہیں جی مستفا کے یار سی سان تاریخ کو اندر رکھا گیا ہے سانو مستفا کے یار کو نبینا رکھا گیا ہے سارے سامنے انگریزی بانڈر پیش کیا گیا ہے مستفا کے شیران مستفا شیروں کی گل سن قربان جاؤں وٹ دوں ہیٹا سٹ کے جناب سر وڈ چڑتا ہے جدو کافران ویخیا جان نہیں چھٹتی انہیں اپنی چادرا سٹنیاں شروع کر دی ہتھیار سٹنے شروع کر دیتے تاکہ یہ سامان کنجدا رہے تھے این سجائیے میرا مستفا دا یار ہے جی حبدار بدار سراپا کردار سراپا کردار گفتار نہیں سی گلا زبانی دعوے کرنے والا نہیں وہ سامان کٹھا کر درخت دے اندر رکھ لیں دا درخت دے تھلے رکھ لے پیچھوں دول پہ ساری کرجت پڑھتے ہیں آپ دنا پوالا فخر ترور تکبر اور پتا نہیں مینو <ساور> سلما بے نقو دلیل کر دیا گا مرے مرے جہاں کام کرنے والا ادھر مر سٹے بازیاں کام بھی کوئی کری دم ادھر کرنے والا ادھر کوئی مقام پیدا کر تین پتا لگے دار نے تین شان کی لب بےمان جنگ کر جڑا اندر بیٹھا خدا کی قسم کر کے آنا جہا ایس بےمان تو جتیا نہ کسی میدان چ نہیں ہر سکتا میں تنوع قسمی پیار نہیں اپنے آپ تو جہا بندہ بازی جیت جاوے نا وہ کسے میدان چ نہیں ہرتا اس نفس تو بازی ہر وہ سارے میدان ہی ہر جا ہر میدان ہر وہ نہیں کھلو سکتا ہوں توجہ رکھ ادھر جناب کافران نے جان بچاؤ پہاڑ دا سہارا لیا وہ پہاڑی طرح شام پی گئی کلا دا یار پہاڑی تے چڑھ کے سو گیا ادھر جناب تر سو چی مر گئے ہلاک ہو گئے جہانم واسل ہو گئے کئی جناب پہاڑی چڑھ کے ہے جناب صحابی حضور دا کلا ستا ہے جناب تے سویر ہوئی نا تو پھر کام شروع ہو گیا جب کام شروع ہویا نا ہوا نہ پچھوں جناب ایک گرد گار اٹھیے مٹی کٹا ہے پہلا سمجھے بھائی دشمن اپنی فوج لے کے پہنچ گیا پھر ویخیا تو مستفا دے یار پہنچ گیا سرکار دے گمخار پہنچ گئے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو کا سن حضرت ابو قطادہ شفا جے چاہے اس نے باقی فوجیاں نو کٹھا کر کے لایا تو پتا کہ لگا آپ کا گھوڑا کھلوتا سی چمکیا گھوڑا چمکیا آپ نے پھر ان جناب تھپکی ماری تو پھر چمکیا فرماند نے کوئی لگتا ہے کسے پاسے دشمن آ گیا ہے گھوڑا پیا چمکا گھوڑے کھولیا نہ تو اتنے بہ گئے ہوں پتہ نہیں جانا کہڑے پاس گھوڑے نکھا جی خبر نہیں تو پھر آپ ہی لے جاؤ سڑکے جاوا ایمان والوں دی طاقت تو سراپا کردار تو جنا دے کوڑے او مقام رکھ دے نے او خبرہ رکھتے ہیں جہاں تیرا افسر وائرل نال امریکہ وہ گل نہیں ویخ ستا جی مستفا دے دربان دے گھوڑے رکھتے ویختے ہیں خدا دی قسم ادھر ویخ جناب اب گفتار سرا با بو سر کردار اے خدا کی قدر کو نکلے موٹے کام دھیر اسلام دن نہیں ہوندے اے ویخے مرد خدا دے دسو تم ترستے ہو کلی کو و گلستان بک کنار تصا کلیاں ترستے جے او ایسے سن جڑے اپنی گود پورا باغ ہی وسائی کلے سن کلیا نو ترستے جے باغ پورا مستفا سرکار دے دین وسائی کھڑے سن اپنے کول توجہ فرما اب تلک یاد ہے قوموں کی حکایتی اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایتی ان کی نقش ہے سفا ہے اتھی پہ سدا کتی ان کی آ کے کیسے مسلمان سن جنہوں دیا حکایت روایت جڑیاں نے اور ساری دنیا پہ یاد رکھ دیے کافران بھی میرے ہزور کے یار گلان یاد نے انہوں بھی چیتا ہے کہ حضور دے دستفا دے یار کن دے مسلمان سن ہاں تکایت گلان کوئی بھی نہیں جانتا مستفا سرکار دیا دنیا پہ جان دیے قسم خدا دی دشمن بھی دی تاریخ سمجھتا ہے دوست بھی جانتا جان ہے یہ ہے گلام ایویں نہیں حکایت بن نہیں ہے روایت بن کے تردیاں وہ گلان پھر اگلے اگان تورے میری گل نہیں سمجھے نتھو خیرے کسے نہیں چردے ہوں تو فرما جن آپ میں سنیا نجم ہوں آدھے پے نے سارے نوجوان والے پاس ایک بال آ رہے نے جواب شکوا چھو اچھے نوجوان جڑے سڈے نے نا یہ بن گئے ہیں بد عمل تو پہلو ہی سن ہر دین تو بھی بد ہو گئے پہلے ہوں بئیمان ہو گیا عقیدہ بھی ختم کر بیٹھے گی، دین تو بدگمان گمان ہو گئے دین سمجھتے ہیں یار دین نہ لگ گیا برباد ہو جائیں گے دی گلان بھی ایویں نے آ بھی حد تک اس حد تک آ گیا ہے کہ جہے حقوق اسلام نے بناے وہ oh, حقوق کو حقوق نہیں سمجھتے کافرانے بنایا اخوام دے بنا حقوق کو حقوق سمجھا پہ بئیمان آج اقبال فرماؤں بندی کی محبت آخر آ جڑے ساڑے نوجوان نے آخے, آخے تاریا واگ اٹھ کے چمکے بڑے نے ادھر جناب فلانا جناب سائنسدان بن گیا ہی. فلانا ترقی کر گیا تاریا واگ قوم جان کے چمکن لگ پائے اور ادھروں بت ہندی کی محبت میں براہ مل بھی ہوئے اور جناب ہندوستانیا دے بتانے دے پیار دے اندر باہم بھی بن بیٹھے نے کی مطلب جناب ادھر جناب ہاں جی اپنی ترقی والے پاس جناب جی نرقی آخر نے ادھر بھی چمکنے لگ پائے ادھر اگریزوں دے جناب پجاری بھی بن بیٹھے اے ادھر بتانے دے نال پیار بھی پا بیٹھے نے شوق پرواز میں مہجور نشے من بھی ہوئے آ سانو پرواز دا شوق ہے ترقی کا شوق ہے اپنا گھر اجاڑ کے بہ رہے ہیں ماجور نشے ہوئے اپنا نشے مل بیٹھے اپنا دین چڈ بیٹھے دنیا لبن گئے تو دین تو ہاتھ دو بیٹھے ہاں جی بے عمل ہی دین سے بھی ہوئے بے عمل تے پہلو ہی سن ہوں بد دن بھی ہو بیٹھے ایمان بھی ہے رہا بےمانہ دا جہاں جنہیں بڑی خدا دی کرتی بال فرما نے میں جدو نوجوان نو نونا نو نئے کپڑیاں تھری پیسوں کے بےمان لگتا ہے لگتا ہے ساتھ لینا کرنی نے ہر بند سے آزاد کیا لا کے کابے سے سنم خانے میں آباد کیا یہ آخے تہذیب انگریزی درگ چرنگے نے ہر قید تو آزاد ہو گئے مستفا دین دی قید نو کے ہے چھے جی آزادی آزاد ہونا چاہیے جو جی میں آیا کرنا چاہیے یہ کون سی پابندی ہے جو مول بھی لگا رکھے لگاتے ہیں دین کی پابندی تو آزاد دین آخر سی کو بوائے فرینڈ نہ کرن جی سی بات ہے بوائے فرینڈ ہونا چاہیے ہوں اگلے دن ایک مین مول گی پیا کے آخر چشتی نکاح مسلے آ مسلے کو تلاک کے مسلے آپ نے باقی کا مسئلہ نہیں پوچھتے میں آخیا تر حوصلہ کر ترقی ترتی ہے پی جی رفتار تیز ہو گئی تو کسے نہیں آمنا آخر وہ کیوں میں آخیا جدو بوائے فرنٹ نہ جدو نکاح کی کوئی نہ تو تلاک نہیں ہر میںلاک چ نکاح پتا نے آ کے کیون ہوں میں منڈا مہینہ غائب رہتے جی پسند آ گئے تو, تو نہیں ہویا سلکی جا مس وے گے مرتلاق کیا نام لینا گل سمجھ لگی انداز لانپی جہاں پٹا مہم گلو لا کھڑا ہے نا پٹا یوی کا گل پاخڑا ہاں میری گل یاد دو نہیں دو پٹا دنیا دا ہی ایک پٹا خدا رسول جہا ایک پٹا اتارے گا دوسرا پی جائے گا جنہیں دنیا دا کافران دا پٹا گڑو لاہ ستیا ہے خدا رسول کا پٹا وہ گالج پی جان جنہیں خدا رسول دا پٹا راہ دیتا ہے کافران کا پٹا اندر گالج پی جانا ہے ایک دا غلام ضرور بننا پینا ہر تیری مرضی ہے گلام خدا گلام مستفا بنتا ہے یا گلام کفار بنتا ہے یہ انہیں اپنے ہاتھ تیری جناب فیصلہ ہے کلم دبا تر کو جو مرضی آئی کل ہے ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا, تو کی کیا؟ انگریزی تہذیب نے کن ہر بند ہر قید تو اسلام کی ہر قید کو آزاد کر دیتا ہے لا کے کابے سے سنم خانے میں آباد کیا منڈا کابے نکل آیا ہے بتخانے چ کے کھلو رہا ہے کہ بتخانے چن ہوں بولو تو سیو بولو تو صحیح نظر اقبال کی پیاکھ دیں کلندر چھا فربے چورا فرن کا حق ادا کر دکھے کعبے تو کعبے تو آئے کھا نہیں کعبے نکل آئے سنم خانے میں آباد ہو گئے بوتاں دے آشک بان بیٹھے نے خدا دے کا بے وال کر در ویخ جناب رہے رہے آخ جہ مجنو سی واہ کے کیوں مجنو پھر جنگل چجنو نو آنا چاہیے شہر چ ل بے وقوف ہے آشک میرا آخ ایک رب دے بنی نہ اور آشک دنیا کے بنی ہے منڈے ساڈے نے سڈو پرے آشک نہیں رہا مجنو آشکل مشوق نہیں ہوا مشکل کو گورا کو گوری کس لے کو لوچا کس لے کو لچی سمجھ نہیں آئی کس لے کو گیسے کو فیکٹری کس لیے کوئی جناب ون سمنے اصا مشوک رکھنے نے ایکو مشوق تو مجنو کا سی کی مطلب ایک مشوق سی دے محبوب سی وہ مستفا یار سجرور سن ہزور انہوں دے معشوق سن وہ ایک دل دین والے سن ون سبن یار نہیں سن دے کیونکہ مرشد دے اے دروازے ات محکم لائے جھوکا واگ کمی نیا لوکا تفیص تحفی مفتی فضل چیسی صاحب اور اب نئے دور کی طرف آتے ہیں نیا زمانہ آپریشن کرتے ہیں اقبال فرما دہ دن برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے آد برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے یہ میرے سے کوئی سہارا نہ کوئی گلشن ہے آخر جہاں نوا دور ہے نا یہ اگ اگ سمجھو اقبال دے حقیقت بھرے بول ترجمان حقیقت آخ دے نہ دور آگ ہے ہر گلستان کو جلانے والا ہے ہر باغ ن سال والا دور ہے یہ نہ پیر دے آستانے چھڑ چھڈ دے نہ دی مسجد چھڑ دے نہ حاکم دا تخت چھڑ دے نہ غریب دا گھر چھڑ دے اے ہر کسی کا جھگا ساڑھ اے نواں دور پرانا دور سی جا ہر کسے دا جھگا آباد رکھن والا سی ایمان دس مسلمان اے ہوں نوے دور دی تعریف ہے یا پرانے پورا بولنا اے پرانے دور دی اقبال پرانے دور دی تعریف پیا کر دیا نمیں پیاخد پرانے دور نو پی آخ دا او پانی پیاخد آگ ساڑ دیے پانی آگ اگتے اتنے پی کے کی مطلب دم تحریب برباد کر کرتی پی انسانوں پرانی تہذیب انسانوں آباد کرتی سی اج غریب دا جگہ جو برباد ہے غریب روٹی نو جو ترست ہے ہے یہ کی ہے یہ کس کی لعنت پڑی ہوئی ہے نئے دور کی لعنت ہے کس کی؟ نئے دور کی کیوں نیا دور ہے سرمایادار سرمایہ دارج دار رکھنا سرمایہ دار جدو بن دینا سرمایہ داری نظام جدو آم بن جاتی ہے دو حصوں میں ایک بن جا امی امیر تر دجا بن جا گریبریب تر وہ ہیٹان تو ہیٹھان لگا جان ہی قوم وٹی جی دو حصوں میں ایک حصہ روٹی نرستا ہے دوسرے نو دولت دا پتہ ہی نہیں ہوں دا میرے کو آ گئی ہے یہ دو حصوں میں جدو وٹ جاوے نا سکول دی معاشیات کھول کے وے اس لکھا ہے پھر لڑائیاں جھگڑے فساد جلوس حسد کینے تے بغض پیدا ہوتے ہیں کیوں جدو غریب طبقے ویخنا ہے سنت کپڑا بھی پورا نہیں ہوں دا. ساڈے تے بتی دے بل نہیں پورے ہوں دے. دوسرے پیسہ آسرے اے پھر پیسے آدمی اگ لگتی ہے غضب ناک ہوں دے نے پھر چکتے نے کلاشنا کدی ڈاکے کدی قتل کدی لڑائیاں کدی جلوس معاشیات سکول دیاں کھول کے ویخ کتابوں میں لکھے ہی سرمایہ دار دور کے اندر دنیا ہمیشہ آپس لڑ, لڑ کے مردی اور میرے مستفا سرکار دے دین انج روز ہی ونڈتا بھئی ایک انج بڑھ جان فراؤن دوکے مرن ان لبے کوئی نہ اپنی دھی واستے بھی کوئی شہ نہ لبے اے حضور دا نظام نہیں سکھاؤں مستفا دا نظام دولت اج ونڈا ہے ہر بندہ اپنے گھر دے اندر سکھی رہ جائے اے میرے مستفا کریم دا نظام ہی. نوبرق ہر ہے آرک ہے یہ من سوئی سہرا نہ کوئی گلشن ہے اس نئی آگ کا اکواں ملتے ختمے رسل سولہ ہے ہوا کہ جڑا نواں دور ہے <تصور> <مسلام> نا اے پچھلے قوم پچھلے پرانے ہے ساڑ نو زیادہ پرانی تہذیب والے پرانے ذہن والے انہوں نے پاگل آخر لوٹ مار کھن, اے کر بے وقوف نے انہوں معاشرے ادر کوئی مقام نہیں دینا چاہیے کنجر زمانے دا سکول دا پڑھ آئے وہ جناب کی ہے انہیں تھلے گڈیاں نے سجے کبے سلوٹ نے یہ قومی ہیرو جا رہا ہے کون جا رہا ہے قومی ہیرو جا رہا ہے تے کوئی شریف ہوے ہو عزتدار ہو وے, دین ایمان والا اپنے گھر اپنے عزت نو ذریعہ نریش نہ بنایا ہوا کما والا ہو, قلعہ ہو ایک پاسے کلا کما ہے ایک پسے کلا ہے پھر فرق تو ضرور ہے گل نہیں سمجھ لگی میرے ایک شاہ صاحب دوست نے جا رہے سن دے گیے گل پھر سمجھا نے لطیفے دی گل بھی ہے تو سرو بھی آئے گا گیڈی تے سن ان کی گیڈی ہے پرانی پچھو ایک نو گی آ گیا اس ہارن مارے کھلو کے نہ آخد ہے. گاڑی پرانی ہو تو الٹے ہاتھ پر ایک طرف ہو کر چلنا چاہیے شاہ صاحب حاضر جواب بڑے نے انہاں آکھیا بات تو آپ کی ٹھیک ہے ہوں شاہ صاحب ویخیا سٹیرنگ جو آپ بیٹھا سی اگلی سیٹ سے ایک چاچا کڈ کے میڈم بیٹھی سی پچھو ایک میڈم ڈین ہور بیٹھی سی ہوں دو ڈائنا جو کول سن تو شاہ صاحب آخری نے آ معاف کرنا گاڑی تو میری پرانی ہے میں اکیلا کمانے والا ہوں اگر میرے ساتھ بھی یہ دو ہوں تو پھر گڈی میرے کو بھی نو آ جائے گی پر میں اکیلا کمانے والا ہوں میری بہن میری بیٹی میرا میری والدہ میری بیوی وہ گھر میں بیٹھی ہے آہ, میں اکیلا کمانے والا ہوں اگر یہ دو میرے ساتھ ہوں تو پھر گاڑی میری بھی نہیں ہو جائے گی شاہ صاحب جدو جب ملے آنا جواب کیسی کی سی سوٹا ہی سی کے جدو وجہ نے باہوں کے سیرے شیشا چڑھایا تو, تو سمجھا جی بھی بول بھی بیٹھا یہ سد حسین کھڑا ہاں جی دو نمبر ہوں نا دو نمبر بارڈرو پار آ سکول ترقی والا اس ساکھنا سی یار گل تو ٹھیک ہے مڑ اس وی آئی ہاں دو مل میرے کو کل کول بھی دو ہو جانے تے جناب پھر گی نوی بن جانی سی. سید سی پورے دن دا مولا حسین دی اولاد سی اس آخر ایسا جب جس جواب نے اس نئی گاڑی والے کوات کو سونے نہیں دینا تو ہزار بارہ سوچے گا مول بھی کر کی گیا گل تو بڑی ستی سال آ گیا ہے مومن سے ہوتا ہی وہی یہ نا جڑا گل کرے تو بکی تو بولے بک تو کت مومن چگڑیاں تھوڑا مارتا مومن چمڑیاں نہیں مارتا ہوں مومن جڑی گل کر ملتے ختمے روس شولا با ہے حضور دی امت ای نوی نمیت تہذیب تے نم دور دی اگ دردی او دے کپڑیاں نو اگ لگی کڑی ہے سڑتی مرد جاتی ہے پئی امت مستفا اس اگے چل سن لو آ گئے تسلی دن والے پاس کہ ہوں تھوڑا جا تو بدل جا مڑ اسان بدل جانے آج بھی ہو جو, جو ابراہیم سائی ایمان پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا کاگ کر سکتی ہے انداز اندازہ گل ستا پیدا ساڈے علیہ السلام والا ایمان پیدا کر لے اجدی زمانے کی اگ تینو بھی نہیں ساڑ سکے گی جی ابراہیم لکھنیا پتاگے بن جان گے ابراہیم کی واپ ہے نبی سن تو مقام کستے پہنچے ہوئے سن اس جدو حضرت جگری لائے نا حضور آگ چندے نے رب نو دس مینو دسو ہاں پہلا فرمایا مینو دسو میں ہن فرشتے حکم دینا پانی نو ایتھے بدل کر کے ہوں پانی بارش برسا کے اگ بجھا دے گا فرمایا نہیں وہی کافی ہے اچھا سرکار جو کافی ہے تو من مین اجازت دیں رب دس دینا تیرا بے لی اگیا جان د فرما دے کفا نی کفا نی من سوالی علم ہو بے جانتا جو ہے دسن کی لوڑ ہی کہڑی پڑا ہو آپ جانے جانتے جی جانے خدا دی قسم کر کے آنا دس مسلمان جی ابراہیم واسطے اگ گلزار محمد پناہ ٹوٹانی واسطے بھی اگ اج گلزار اے چار سال پرانا واقعی اگچ گیا ہے وہابی دے مقابلے چ تے اگ نہیں ساڑیا تے لگا پھر اگ اگ گلزار چلزار ہوئیے وہ کہڑی شہ ہوئی ہے آج بھی ہو جو بڑا ہی مکائی ماں پیدا اگ کر سکتی ہے انداز گل ستا پیدا اج اصا اگن گلزار بنا دے آؤ اور تو مومن بن جا تین کسے بم نہیں مارنا آہ, مومن بن کے تو بخا نا بن کے بخا مین قسم آدہ لاس شریف کی نکلے بول پورے ہو ہیں فقیر جدو اندر جا رہا سنا اندر میرے حضرت نے فرمایا سی کئی بندے اتنے گواہ ہو گئے آپ نے فرمایا جے رات کچھ نظارہ ویخ لو تو حدیث نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حضرت میرا شیخ این حق پر ہے آہ! آہ! میرا شیخ جنہیں میں جیسے پتھر ن تراشیا خراشیا اے دیوال اقبال تیرے عشق نے سب بل دے نکال اقبال تیرے عشق سب بل دے نکال مدت سے تدار تھی سیدھا کے فرمایا اگر رات کو نظارہ نظر آ جائے نا تو فکیر دا ٹولا نہیں تو, سمجھا جائے میں تو خدا کی کسم لاہور والے گواہ ہو فکیر اس رات نو جیل بیٹھا ہے. ادھی رات تین بجے جا رات نو دو بجے دا ٹائم سیتے پچال آیا زلزلہ آیا ہے. صبح اخبار میں چھپ گیا لاہور کو قیامت چھو کر چلی گئی پھر اتوار اتوار دا اور را اگوں پھر اتوار نو آیا اگوں پھر اتوار نو آیا فقیر کی گرفتاری بھی اتوار تین زلزلے بھی اتوار دا. اے رب سونے ایتوار کوئی میرے حضرت دی گل یہ وہ ہیں جن کے اندر ایمان ابراہیم علیہ السلام کے تصدق سے پیدا ہو چکا ہے مین کسم وہ دا دی فقیر تے गंद गूह का टोकरा है लेकिन जिन्होंने ने बड़े ही उचे ने बड़े उचे ने बई है खुदा भी कसम कट वट दें बंदे दे कोई बंदा उन्हों का तालब तन केस जनाब समझने नहीं जी असा आने बी پھر جناب ہو پاروا ہوئیے جناب ایک دن جائیے پیریا پیر ہونا چاہیے بندہ جائے تو سگو درویش بنا دے دیا دشمن بنا دیا کے لوگ تلب رکھنی ہو تو رب نے رکھ باقی ہر شہری چڑ دے گل تو یہ ہوئی نہی پیر یہ آخ دیں توجہ فرما جناب دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ اور اللہ کی طرفوں جواب پہ ملتا ہے دیکھ کر رنگے چمک ہو نہ پڑے شام کبے گنشا گنچا سے شاخ چمکنے والی اقبال فرما نے اکرب آخد وہ مسلمان ٹھیک ہے اج باغ پہ خدا آئی کھڑی پت جڑ کا موسم باغ کا رنگ پیلا ہے ہرا نہیں رہا گل سمجھیے مسلمان بڑی سونی گل آخر مسلمان امت مستفا باغ کا رنگ جی اج ہویا کھڑائی پتے جھڑ گئے رونق مک گئی ہے سبزہ جانا رہا ہے پر یاد رکھیں مایوس نہ ہو جدوں پت جھڑ آ جائے اہی ٹینیاں جڑیاں پتے ست کے رنگ پیلا کیتی کھڑیاں ہوں نے انہوں دیا پروپڑیاں نئے پتے اگ نے اوہی باغ پھر سال سب سے پورا کو جانا ہے آج اگر امت مستفا کے باغ پر خزاں کا موسم ہے ہر طرف سے رنگ زد ہو گیا ہے تو گھبراؤ نہیں یہ موسم خزاں بہار کی خوشخبری لایا ہے گل سمجھ لگی گل سمجھ لگی دیکھ کر رنگ چمن ہو نہی باغ دا رنگ ویک کے تو پریشان نہ ہو مالی آؤ جدو دا رنگ بن جا پھر مولا نمے پتے لانے بھی شروع کر دیا وہ خدا دیا بندے سر دنیا دن در عروج تے زوال ضرور آتا ہر عروج زوال ہوں ہر عروج نوال آ ہر زوال نو عروج ملتا ہے جدو سورج ڈب جا پھر چڑھ والا ہے نہیں آل بولو تو صحیح نہ خدا دی قسم سورج کو ڈوبتا نہ دیکھو سورج کو طلوع ہوتا بھی دیکھو آج جب ڈب جاوے سمجھ لے چڑھ پیڈ ہے باغ اجڑ جاوے سمجھ ہو جانا ہے کیونکہ ہر خدا کی قسم کر کے آنا اس کائنات میں ہر دم تبدیلی ہے یہ کائنات ایک حال پر نہیں رہتی تسا فصلہ بیجیاں نے چند دن پہلا پھر ہرا بھرا کھیت ہر پاس رونق کی رونا سبز ہی سبزہ اکی نو ٹھنڈک ملتی سی پھر چند دن گزرے سک گئیاں خشک ہو گئی پھر वेखियाई दात्री फिर गई खलोती अग पेख्या कणक फिर घंटे घर छैसलाबाद का घंटा घर है ना चौक ए तेरा मेरा घंटा घर जरा खड़ा जिन्हू टे ऐस घंटे घर च उही कणक आई थल्यो निकली हाल की बन गया اس زمین جنک سی کتنے مکئی پیگ دی پھر نمی بہار نواں رنگ پھر چلے تو رب سونے دے فیر نہیں مولا دس فطرت کے ندام نیچے مولا ایک حال پر کسی کو نہیں رہنے دیتا اگر آج کافی کل ان شاء اللہ محمد ربی کے گلاب اور سن فقیر اس ذات وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے لاکھ ایٹم لا لا لا لا بم بنے لاکھ لا لا. تیاریاں ہوں لاکھوں لا لا. ملکوں پر قبضہ ہو جائے میرے محمد جہاں چاہتے ہیں دین اپنا غالب کر دیتے ہیں چاہتا ہوں مسلمان گنہگار بھی ہو وہ مسلمان اندر سے اس کا خون ضے نہیں ہوتا اس کے خون کی قیمت لوہ مافوز کی سفید چادر پہ لکھی جاتی ہے مالا بتا دیتا ہے جس کا خون زمین پہ گرا ہے اس کی قدر عرش والا جانتا ہے مجھے خدا کی قسم جب مومن کا خون زمین پہ جاتا ہے رات لاکھوں رنگ لاتا ہے, <تصفيق> <اگا ہا> ہے، <سلام> <تصح> کیونکہ قتل حسین یسیل میں مرگے یزید ہے قتل حسین یسیل میں مرگے یزید ہے زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شوق نار کہہ دے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہاں تو سمجھ میں خدا قسم کر کے اللہ جد مسلمان دا خون دی ناست روڑنا شروع ہو جائے وہ آخ میں غیر نو نہیں منگا تو سمجھ لے اس دے خون دا مل پہ گیا مل پہ گیا ہے. اے اور گل ہے مل, مل ملے چار دن ٹہر کے گل نہیں سمجھ گل نہیں سمجھ لگی ہر سودے کی قیمت فورن نقدی اسی ٹائم ادا نہیں ہوں کئی سود مول بعد بھی مل جاتا <تصفح> <آخنا> ہے سبحان اللہ میں <تصفح> نو قسم خدا دی مومن گنہگار بھی ہو نا کافر جب اس کا خون زمین پہ گراتا ہے تو یہ ایسا سودا کرتا ہے اس کا مل چند دن ٹھہر جاتا ہے لیکن ملتا ضرور ہے امت مسلمہ کے باغ پر پھر بہار آ جاتی ہے اقبال فرما نے دیکھ کر رنگ چمل نہ پریشان ہوا چمکنے والی آ کے گھبرانا والی آ جڑیا ہن شاخا انہاں نی انچو جہیا پرونگلیاں نکلیاں خرید نے نویاں شاخا بٹیاں نکل آؤ گی کی مطلب جہے مسلمان جناب خزاں دی نسل دولاش پیدا کرے گا مرد پیدا کرے گا جہی پاگ سرکار دارہ دیا سفت والے ہوا نمیاں ہو جان گیا باغ پھر باہر آ جائے گی خسو خاشا کسے ہوتا ہے گل خالی خسو خاشا سے ہوتا ہے گل سطار پتے آخ جے پیسل بھاگتے وہ سکے پتے نکل جان گے ہر پاس سبز ہی سبز ہوئے گا جہے ڈگن والے سن ڈگ پے نی گل سمجھی سمجھی جہے ڈگن والے سن وہ ڈگ پے نہیں جہے بےمان بننے سن وہ بن گئے نہیں وہ تفے ہو گئے نہیں اور بچو باغی چو نکلا ہوں بچوں باغ چ نکل آؤں گی گلبر کی لالی فلاں شہیدان خون لالی نکل آئے گی صحیح فل لال آن ہر فل پھر خوشا کی یاد تازہ گا اللہ اکبر رنگ گردوں کا دا دیکھ تو بھی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی روف کتابی ہے آدھا ویخو وی جس ادھر آسمان ویکے تھے وہ بھی لال ہو سویرے ادھر ویکے شام بھی سرخ ہوتا پیا روزانہ شہیدوں کا خون محفوظ ہو رہا ہے وہ دس ہی پیا اسا شو کے سچ محفوظ کرنے آپ پہ کدی مشرق تو بکھانے آ کبھی مگر کھانے ہو تاکہ تہنوں اپنے شہیدان کے یاد تازہ رہے ایسے ایسے خون نو جس کی نشانی روزانہ دکھاتے ہیں پھر کبھی قیمت والا بنا دے گی ہے کوئی کلہ تیرے نال تھوڑا ہے ہر کسی قوم ہوں رہتا ہے کدی اتار کدی چڑھاؤ کدی ڈگ پہ کدی چڑھ گئے ہاں جی یہ کافر کافر بھی دے میں رہے نا ہاں جی کافر سڈے تیرہ سو سال ہے نا نے چڑھائی کی رکھی ہے کی ہو یا جی سال دو سال ان وارا آ گیا تو, تو کئی نام, گیا؟ تیرا تیرا نام مراد ہے مایوس ہو گیا وہ تیرہ سال تیرہ سو سال مایوس نہیں ہوئے وہ نام فر لگے رہے چڑھ گئے تو کوئی گل نہیں مولا کائنات مالا ہے کی نات واد شریق مالا تلک ہم اس زمانے کو بدلتے رہتے ہیں زمانہ ڈول کی طرح ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف لیکن اس سے مایوس ہو جانا مردوں کا کام نہیں ہوتا راجا غلام فرید کوٹ مٹر والا فرم آندہ ہے اٹھ تھی فریدا شاد وے کنا کریادل اٹھ تھی فریدا شاد ول گھبرا آ گیا جلیا تین پتا ندی نا نال ایک پاسے نہیں وگتے ہوندے دریا کدی ایس منی ہو جی ایس منی ہو جانا مثالا کروڑا نے خدا کی دھرتی پی توجہ رکھ لیا جناب پاک ہے گردے بتن سرے دام تیرا وہ کی ہویا تیرے ترے کولانا ملک خس گیا فلانا ملک خس گیا فلانا تین پتا نہیں تیرا دامن وطن کی مٹی سے پاک ہے بولنے ویخ مرد پہ پاک ہے کردے وطن سے سرے داما تیرا کیوں تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کی نارا تیرا وہ مسلمان ہے تو او یوسف ہے ہر مصر ہر شہر تیرا ہی شہر ہے اے نہ سمجھ عراق کتوں گیا تسی گئے تن پتا نشے کو پیمانے سے نشے کو پیمانے سے تعلق نہیں پیالہ مٹی دا وے شراب کا ہواب ہوشا چڑھ پیالہ شیشے دا ہو شراب ہوشا ایک جائے دوسرے آ جائے وہ آندے چلے تیرا اسلام کسی تھان ٹکڑے پیالے کا محتاج نہیں <تصفيق> یہ عراق سعودیہ لبنان شام مصر ایران کا محتاج نہیں یہ محمد عربی کا دین ہے لا شلقیتوں ولا غربی فرماتا ہے میرا مستفیٰ کا نور نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے ہر مشرق مغرب تو پا کے جیسے چاہوے جتوں چاہوے سر کا دکھلو گا وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پہلے پاکستان پہلے پاکستان نہیں میں نے کہا جو ایسا کہے گا وہ بہت بڑا شیطان پاکستان کیا ہے ہمارا مفکر اسلام فرماتا ہے پاک ہے گرد وطن سے سر داما تیرا کسے <متنی> وطن नहीं नहीं لگ دی مٹی نہیں لگتی توں مو ہے ایک کنان چڈ آیا اگے مصر بھی تو تیرا بنا دتا <متنی> <میکنس بزا متنی> ایمان نال اللہ ہو مسلمان خدا باد شریک دی قسم میرے کملی والے مکا چھیا رب نے مدینہ کی ساری دنیا آپ دے دے حضرت یوسف علیہ السلام کنان کنانچ نکلے اب اپنے والد تو جدا ہوئے کنکھ مصیبت آئی انجام کی نکلیا رب سونے نے مصر کھو کے حضرت یوسف نو دے تو تنیا نشانیاں ویخ کے ہلے بھی نہیں پچھاڑ رہا ہاں تچھاڑے کتنے ویکھے ڈرامے پھاڑ تین دین دی کتوں آئے ویکھے فلم تعلیم تیری ہونے سکول والی تینوں کی پتا دین اسلام کی میں نے کسم خدا دی جی اسلام دکھو ادا پتا لگ جائے پارت جا کو مستفا یار دی گل سنائی ایمان نار دس لگا چار سو دے گل کلو تو سی نہ ادھر کافلا ہو نہ مسلمان اقبال دی نگاہ سی نا جڑا علم الہی تک پہنچ کے رب والا جواب قلم چ لکی خڑا کاغذ کھڑے تین کی پتہ ہو دی نگاہ کتوں تک کم کر دی سر وہ ویکھد ہے تو سام خوشخبری کیا دینا کافلا ہو نہ ترا سمان ایک شہ تا کافلا کدی نہیں لوٹی چے گا مسلمان تیرا کافلا آخری گل مکان لگا نہیں ٹائم والے اینا دیا نا بولو بولو نا خدا دی بیمار بخار نال انتہائی پر لیکن اس کے باوجود اقبال دی محبت اور جذب نے فقیر نو پھر تازہ کر دیتا ہے تو اسے کلندر دس صدقے اللہ شفا بھی فرما دے گا. لویا گرم ہو سٹ مار دینی چاہیے گل کر دیا تیرا گور نل تیرا آفلا کبھی نہیں لٹی چنا لٹیچنا کیوں اکی اس واسطے کافلا تو لوٹیچنا جا جی سامان کو سونا چاندی کوئی آٹا دانے یہ چیزاں تیرا سامان یہ نہیں آ تیرا سامان کی ہے تیرا سامان یہ صرف حق دا اعلان اے مصطفی دے ای آ اے مستفا دے آ ت نہیں لوٹی سک ویران نہیں ہو سکنا کیونکہ تیرا سامانق کا ایلانے ترے کو ہر شے کھس جگر حق کا اعلان نہیں کھو سکتا حق تیرے حق تے یہ تیرے تو کوئی نہیں کھو سکتا عراق چھین سکتے ہیں ایران چھین سکتے ہیں شام چھین سکتے ہیں سعودی چھین سکتے ہیں مگر تین حق کو مسلمان سے کوئی نہیں چھین سکتا کافلا ہو نہ سکے گا کبھی بھی تیرا غیر یک بانگے ڈرا کچھ نہیں سامان تیرا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے تمٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے فقیر تغیر لفظی کر دیتا ہے تو نا مت جائے گا عراق کے مٹ جانے سے نشا میں کو تعلق نہیں پائے مانے سے ہے تار کے افسو سے پاسباہ مل گئے کابے کو سنم خانے سے آخلا نہ گھبرا تچھے تاریخ نظر رکھ تا تاری آئے سننا بغداد حملہ کیا مغل جنہوں کی اولاد نے گل سمجھا چین کے علاقے سے اٹھ کر بغداد کو ختم کر دیا اللہ نے فرمایا لو سڈے حق کی شان دیکھا ایک فقیر اٹھایا ہلاکو کا حق میں ایک فقی جنگل میں پھر رہا ہے ہلاکو کا بیٹا شکار کھیڈ دا پھر دہ بابے نے دیکھا نا تو سمجھ گیا مسلمان ہے کہ مسلمان تو دیکھنے سے نظر آ جاتا ہے نا आ, ہاں فری پیس والا مسلا تو نہیں پچھانا جاتا اس کے لیے سنتے دیکھنا پڑتی ہیں ہاں اس کے لیے سنتے دیکھنا پڑتی ہیں بات سمجھ آ رہی ہے نہیں سننا تو بیکیا تو پھر مسلمان نہیں تو کوئی نہ وہ سد کے جا مسلمان سا باہر پچھاڑیا جاتا پھاڑیا نہ جگت لڑائی جان کے بابے نو چیڑ خان چکر ناسے آندہ بابا میرے گھوڑے کی میرے گھوڑے کی دم اچھی ہے پوچھل اچھی ہے کہ تیری داڑھی اچھی بابا فقیر سی ہائے ہائے جواب دیتا دے دل ہلاک رکھ دیا آخیا یار تیرا گھوڑا تیرا مملوک ہے تیرے ملک کے سوئے مالک جلنا ہے وہاں جانا میرا بھی ایک مالک میں فرما بردار ہے جے اپنے مالک دا نا فرمان بنیا تو پوشل چنگی ہے میری دہی نال جی میں اپنے مالک دا فرما بردار بن گیا نہ جی میں کھوڑا بنیا میری دہی تیرے گھوڑے دی پوشل نال چی جدو کافر نے گل سنی تو ہل گیا آند بابا ملم نہیں چپڑا بولتے صحیح بڑا اسلام کے من میں بس دو ہی تو چیز ہے ایک سجی دائ شبی ایک ضلع اچھا. با بادشاہ لگا کہ مسلمان ہو گیا میم سارا بغداد مسلمان چاہیے اس آخر بابا جی گل ہی کوئی نہیں جد ڈرائیور جو سیدا ہو گیا تو مر گی کیوں نہ ہو گل ڈرائیور جو بدنیتا ہوئے مر گی آپ بجنی ہے نا نیک نہیں تھا نہیں کوئی تھا گیا اس جناب اعلان کردتا ملک دی حالت بدل گئی ایک پہلوان بچ گیا ہوا گا میں مسلمان آئے چکو پہلوان میرے اکھاڑے ڈیگ لو نا تو پھر میں مسلمان ہو جا اس فکیر دسیا اب بابا سڈے کو پہلوان ہی کوئی نہیں وہ سکا گل ہی کوئی گل اخاڑے میدان گا اللہ دی طاقت کجا کھا لے کے ہاتھ والی طاقت مقابلہ کی ہوئے بابے نے ہاتھ ہاتھ ماریا چوک کے کانڈ پرنے سٹیا اٹھا آیا کلما پڑتا آیا ایک بار یہ گل فرما نے ہے تا تاتاریاں دا قصہ جنے پڑھ کے ویخ پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے بے وقوفا وچو اللہ اپنے کابے کا چوکیدار کر لیا کہ دیکھ کے نہیں بھئی کافر سی آئے لڑن کھڑے سن انہیں لڑائیاں والوں کے پھر اپنا چبندہ پیدا کیا شان ہے ابو جہل گھبرا نہ مایوسی نہ لیا گل صرف ساری اینا سفے کے اتنے جو ہرف لکھتا دن ب دن نویں یہ ہرفا پڑھتا جا اپنی تاریخ دے نگاہ رکھتا جا وہی وہ بھولی خدا کی قسم کر کے آنا یہ ہوں آلمیر آیا ان تاطاریا مغل پیدا ہوئے کئی سال کئی سدیاں اسلام دی حکومت کی تھی اسلام واسطے لڑکا آلمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ مجدد وقت ہو کر گزرے بادشاہ مجدد سن جلیاں مجدد حضرت مجدد الف اور امام احمد رضا بریل بھی تھے بادشاہوں میں مجدد حضرت عالم گیر گزرے ہیں جن کا کام تھا کہ جدو استاد ملا جیون رحمت اللہ علیہ انتقال ہونے لگا ہے نا تو وسیعت کیتی سی پترو استاد عالم سی اس عالمگیر رحمت اللہ علیہ وسیعت کیتی پترو میرا جناب وہ بندہ پڑھا جل جی تحجت نہ سفر چی ہو رہی ہو, رہی ہو. <تصفح> بار کدی تحجت کلا نہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ اعلان کیتا میرے استاد دا جناب ہے کوئی ہے جناب ہے پڑھاوا نا پر شرطیں کوئی باہر نہ آیا آلمگیر کن استاد جی آج کھول چدیا نے نا اج بھت کھول دتا نہیں اگے ہو کے جناب پڑھایا دنیا نسیا میری تحجت بھی کبھی کلا نہیں ہوئی کمائی ہلال یہ کھانا سران پاک سال در ایک قرآن پاک لکھا گیر آلمگیر لکھتے سن جما دفت بولیے کتنے بے دبو کہ نہ مار جائیے ایک سال کے اندر قرآن پاک لکھتے سن ان فروخت کرتے سن وہ ہدیا جنہ بنتا سی وہ پورا سال گھر کا خرچہ چلا رہے سن بل مال دے ایک روپیہ نشل لم مشتفا نکلے کافرن کے جی بغداد قبضے آ گیا تھا؟ تو آج مویا بیٹھا ہے. مریا بیٹھا بش جی باش جی ہو باش جی جان جی جی رہ گیا <laughs> سان پتا ہی کوئی نہیں اسلام کی طاقت کی اسلام کس کے ہاتھ میں ہے باطل کو آسمان پر اڑتا دیکھو تو سمجھنا زمین پر گرنے میں دیر نہیں لگے گی خدا کی قسم کہتا ہوں اور حق کو زمین پر گرا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا اس کو پرواز کرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی نے جب سائی اٹھایا پتہ ہی لگ کے گرے پہ جاتا ہے اس واسطے یہ تو خود انگریزوں نے لکھا ہے کہ ہر وہ تہذیب و تمدن جس کی بنیاد باطل ہو وہ کبھی دنیا میں قائم نہیں رہتا وہی تہلیب قائم رہتی ہے جس کی بنیاد حق ہو لو جناب آخری شعر پڑھ کے مک دینا یہ سفا پورا ہو جائے گا اگلے دن اگلا سفہ پورا کر کے تے جواب شکوا تمام کر دوں گا کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے تصلے نو رات دا ستارا تسلمان اے اندھیری رات اس دنیا دی ستارا تو ہی جنے بیٹھا ہیں تھوڑا تھوڑا جہاں چمکنا پیا حق دا اے نفیل اللہ موٹا تارا کر دے گا چند آسمان تو سورج بنا دے گا اے جی دعا کرو اللہ واہدہ شریف مولا مسلمانوں نو فکیر نو غیرت حمیت دینی تافت <سلام> اور تیریاں رضانے جب اب تو ملے سارا آتا کرم ملے سارا بیٹھے جو چو پربود جی بولو آرم کا یب تو مل تیرے کرم کا یب تو ملے سارا تیرے جہاں دل بر ہے تو ہسی ہے ڈر پر تیرے جبی ہے دل ہے بر ہے تو ہسی ہے در پر تیرے جبی ہے در سے نکال خالی کچھ بھی کہ دے خدا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 मुझे درد مل گیا ہے پھر حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے پھر حسن کی بدولت رہے دونوں ہی سلامتی سر میرا در تمہارا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا تیرے कोई سوا جام کوئی نہیں ہمارا آیا کا تیرے اب تو ملے تیری رات باہر وہاں دتو تیری ذات باہر واہدت مجھار میری ہنس تی تیری ذات باہر و حادت مجھار میری ہنس تھی ڈول بھول میں کشتی اور دور ہے کنارایا کا تیرے کرم کا اب تو ملے بج یا کا تیرے کرم کا یب تو ملے سارا کا تیرے کرم تیرے سراجا میں کوئی نہیں ہمارا یا آ تیرے کرم کا یب تو مل یا یا نبی نبی یاد بھی دیوان تیر در پر جب آ گیا بچارا دیوان تیر در پر جب آ گیا بچارا مانا برا ہے لے کے آخر تو ہے تمہارا दोहरिया खादे वाले भोले इक इक जरा रुक हड़किया शफाने ले इक इक जरा रुक ¿Qué, qué, qué?